السلام عليكم حديث عبادة ابن صامد رضي الله عنه في الربا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 میرے بھائیوں آج کے درس میں آپ کے سامنے سود سے متعلقہ ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور اس کے بہت سے الفاظ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہیں اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے عبادہ ابن سامت صحابی کا نام کیا جی عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ پرانے صحابہ اکرام میں سے ہیں مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے لیکن انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا جب نبی علیہ السلاط و مکہ ہی میں تھے اور ابھی مدینہ نہیں آئے تھے بلکہ نبی علیہ و اسلام کے ہاتھوں پہ بیت کرنے کے لیے یہ مدینہ سے مکہ گئے تھے اس زمانے میں آپ جانتے ہیں سفر کتنا مشکل ہوا کرتا تھا آپ ان کی محبت دیکھیں اسلام سے آپ ان کی محبت دیکھیں دین توحید سے آپ ان کی محبت دیکھیں نبی علیہ و اسلام کی ذات سے کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے گئے ہیں تاکہ نبی علیہ و اسلام کے ہاتھوں پہ بیت کر لی جائے اس زمانے میں جب اسلام غالب نہیں بلکہ مغلوب تھا جب اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا تھا جب اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ازمائشوں میں مبتلا کرنا تھا تو یہ ہے عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزری ہے چنانچے یہ حدیث جو آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کا ابتدائی حصے کا تعلق جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ حکومت سے ہے ان کے دور میں رومیوں سے جہاد ہو رہا تھا ان کے زمانے میں اس وقت کی سپر پاور روم سے مسلمان لڑ رہے تھے شام کی سائڈ پہ شام اس زمانے میں رومیوں کے زیر اثر تھا اور شام کے گورنر اس زمانے میں کون تھے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں جی شام کے گورنر کون تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اب امیر معاویہ کی قیادت میں جہاد ہو رہا ہے وادہ میں نے سامت رضی اللہ عنہ ان کی قیادت میں لڑ رہے ہیں مسلمانوں کو فتوحات ملی مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سا مال غنیمت آیا اس مال غنیمت میں سونا بھی تھا چاندی بھی تھا سونے اور چاندی کے سکے بھی تھے سونے اور چاندی کے ٹکڑے اور دلیاں بھی تھی وہ وادہ میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں لین دین کر رہے ہیں بے کر رہے ہیں سودا کر رہے ہیں اور سودا کیا کر رہے ہیں ایک آدمی کے پاس سونے کی ڈلیاں ہیں سونے کے ٹکڑے ہیں اور وہ بیچ رہا ہے اور اس کے بدلے میں خرید رہا ہے سونے کے سکے کسی دوسرے کے پاس چاندی کے ٹکڑے ہیں چاندی کی ڈلیاں ہیں اور وہ ان کے بدلے میں خرید رہا ہے چاندی کے سکے چاندی کی اشرفیاں اب جو چاندی اور سونے کے سکے ہیں ان کا وزن طے تھا ان کا وزن مقرر شدہ تھا لیکن جو سونے کی ڈلیاں ہیں چاندی کی ڈلیاں ہیں ان کا وزن اوپر لکھا تو نہیں ہوتا وہ تو ایک اندازہ ہوتا ہے اب جب یہ لوگ لین دین کر رہے ہیں بے کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک طرف سونے کی ڈلیاں ہیں سونے کے ٹکڑے ہیں دوسری طرف سونے کے سکے ہیں اب سونے کے سکے کا وزن ہو سکتا ہے کہ پانچ سو گرام ہو اور سونے کی جو ڈلی ہے اس کا وزن ہو سکتا ہے چھ سو گرام ہو سات سو گرام ہو تو وزن ایک جیسا نہیں ہے چنانچہ ابادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ فور پکار اٹھے یا الناس انکم کلو نیبا <الْرِبَى> لوگوں تم یہ سود کھا رہے ہو یہ تمہاری جو بہ ہو رہی ہے یہ حلال بہ نہیں ہے یہ حرام کا کام ہو رہا ہے یہ تم سود لے رہے ہو اور دے رہے ہو اور پھر حدیث پڑھی کہ نبی علیہ السلاط وسلام نے فرمایا تھا کہ جب تم سونے کی سونے سے بہ کرنے لگو تو سونا دونوں طرف سے برابر ہونا چاہیے اور بہ ایک وقت میں ہو جائے ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار والا معاملہ نہ ہو دونوں طرف سے نقد ہو جب سونے کی سونے سے بہ ہوگی تو دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے میرے بھائیوں بڑا اہم مسئلہ ہے دونوں طرف وزن برابر ہونا چاہیے اور دونوں طرف سے معاملہ نقد ہونا چاہیے ایک شہر سے ادھار نہ ہو اور اس حدیث کو دوسری جگہ مکمل کرتے ہوئے صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ اسلاد اسلام نے چھ چیزیں گنی چھ چیزوں کا نام لیا سونے کا چاندی کا گندم کا جو کا کھجوروں کا نمک کا کتنی چیزیں ہو گئی فرمایا سونے کی سونے سے بہ ہو چاندی کی چاندی سے بہ ہو گندم کی گندم سے بہ ہو نمک کی نمک سے بہ ہو جو کی جوں سے بہ ہو تو دونوں طرف سے وزن ایک جیسا ہو برابر برابر ہو اور معاملہ نقد ہو جائے ادھار نہیں ہونا چاہیے اگر کمی بیشی ہوگی تو کیا ہوگا کیا ہوگا میرے بھائیوں جیسے آپ ایک ہزار روپیہ دے کر قرض دے کر واپس گیارہ سو لیں تو سو روپیہ کیا ہے سود ہے ایسے ہی جب آپ سونے کی سونے سے بے کرتے ہیں ایک طرف سے پانچ تو لے ہے دوسری طرف سے چھ تولے ہے یہ ایک تولا سود کا ہے یہ بھی سود کی ایک شکل ہے یہ بھی سود کی ایک قسم ہے تو اس لیے میرے بھائیو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہم میں سے جو لوگ اس سود سے بچتے ہیں جو روپوں میں ہے جو پاؤنڈ میں ہے جو ڈالر میں ہے وہ سونے کی شکل میں سود لے دے رہے ہوتے ہیں بیگم کہتی ہے بیٹی کہتی ہے کہ میرا پرانا سونا جو ہے اب پہننے کو دل نہیں چاہتا نیا ڈیزائن چاہیے نیا ماڈل چاہیے دکان پہ چلی جاتی ہے پانچ تولے دے کے نیا ڈیزائن لیتی ہے ساڑھے چار تولے کا جائز ہے جی نہیں جائز نہیں ہے یہ آدھا تولا سود کا ہے اب آپ کہیں گے پھر ہم کیا کریں حل کیا ہے حل بہت آسان ہے یہ پانچ تولے سونا بیچا جائے اور یہ شرط نہ رکھی جائے کہ بیچ کے میں خریدوں گی نہیں یہ بیچ دیا جائے اس کے بعد اسی دکان سے یا کسی اور دکان سے نیا معاملہ کیا جائے نئی بیک کی جائے اور آپ نیا سونا پیسے دے کے خرید لیں لیکن جب سونا ایک ہاتھ سے دیں گے دوسرے ہاتھ سے لیں گے تو دونوں طرف سے برابر برابر ہونا چاہیے کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ خیبر کی لڑائی کے موقع پہ ایک آدمی نے ہار خریدا اب ہار بیچنا چاہا تو نبی علیہ اثرات و نے کہا کہ ہار میں جو دنار ہیں جو سونا ہے اسے نگینوں سے الگ کر دو کیونکہ جب یہ سونا آپ سونے کے ساتھ بدل بیچیں گے تو ادھر مثلا میں سال آپ سے دے رہا ہوں ادھر مثلاً بارہ دینار ہیں اور ادھر بارہ دینار اور نگینہ ہے اور نگینے کی کوئی قیمت نہیں لگائی گئی یا ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ چیز بدنی دیکھ کر تیرہ دینار دے اور اس میں بارہ دینار ہے تو ایک دینار آر سود کا ہو جائے گا تو آپ نے آڈر دیا نگینے کو لگ کر دو ہار سے سونا الگ بیچا جائے نگینے کا معاملہ الگ ہوگا میرے بھائیو ایسے ہی سونے کی جب سونے سے بہ ہوگی تو اس میں ادھار والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ایک روایت سناتا ہوں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم عمر فاروق کے پاس کون بیٹھے ہوئے ہیں دونوں صحابی کون سے صحابہ کے میں سے ہیں اشرام مبشرہ میں سے ان دس صحابہ کے میں سے یہ دو ہیں جن کو دنیا میں ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ جنت کی خوشخبری ملی ایک آدمی آیا اس نے کہا سونا بیچنا چاہتا ہوں چاندی کے سکے خریدنا چاہتا ہوں بیچنا کیا ہے میرے بھائیوں اور خریدنا کیا ہے چاندی کے سکے طلحا بن عبید اللہ نے کہا سونا مجھے دکھاؤ پکڑ لیا کہا ٹھیک ہے میں تمہارا سونا خلیتا ہوں اس کے بدلے میں چاندی کے سکے تمہیں دوں گا لیکن ابھی میرا خادم یہاں پہ موجود نہیں ہے میرا غلام یہاں پہ موجود نہیں ہے جب وہ آئے گا تم چاندی کے سکے لے لینا اب چلے جاؤ یہ جائز ہے میرے بھائیو کیوں ادھار ہو گیا اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش نہیں رہے فوراً کہا طرح ایسے بہنی ہوگی یا تو اس کا سونا ابھی اسے واپس کر دو جب تمہارے چاندی کے سکے آ جائیں اس وقت بہ کرنا اور یا پھر ابھی چاندی کے سکے منگواؤ اور ان کے حوالے کرو جب تک یہ بہ مکمل نہیں ہو جاتی تم دونوں الگ نہیں ہو سکتے اب یہاں بھی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ ہماری مائیں بہنیں گولڈ کی دکان پہ سونے کی دکان پہ جاتی ہیں بیہ کرتی ہیں یہ پانچ تولے ہے اس کے بدلے میں مجھے ایسا ڈیزائن بنا دو یہ رکھ لو اس کے بدلے میں اور سونا یہ ڈیزائن کا بنا دو کب جی کل لے لینا کر جائز ہے جائز نہیں ہے یا آپ کہتے ہیں جی آپ ادھر مسل ابھی مس نبی کے قریب میں سونے کی دکانیں ہیں آپ بہ کر رہے ہیں اوپر سے دان ہو گئی آپ نے اپنا سونا دے دیا اب آپ کہتے ہیں کہ میں تسلی سے نیا سونا دیکھ کر لوں گا یہ آپ رکھ لیں اور میں اپنا نماز کے بعد لے لوں گا جائز ہے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے تو میرے بھائی سونے کی سونے سے بہ جب ہوگی دونوں طرف سے برابر ہو اور نقدل ہو چاندی کی چاندی سے برابر ہو نکدل ہو گندم کی گندم سے برابر ہو نکدن ہو کھجوروں کی کھجوروں سے بہ نکدن ہو اور برابر برابر ہو ایک دفعہ نبی علیہ السلاط و کے پاس ایک صحابی آئے ان کو آپ نے کسی جگہ کسی ڈیوٹی پہ بھیجا تھا واپس آئے تو بڑی اچھی کھجوریں لے کر آئے نبی علیہ السلاط و نے کہا کہ بڑی اچھی کھجوریں لے کر آئے ہو ساری ایک جیسی اچھی کھجوریں تمہیں کہاں سے مل گئیں کہ تم اگر زکاط کا مال لے کر آ رہے ہو تو اس میں کوئی اچھا ہونا چاہیے کوئی برا ہونا چاہیے کوئی درمیانہ ہونا چاہیے کوئی اچھی کوالٹی کی کھجورے ہوں کوئی درمیانی کی ہوں کوئی ردی قسم کی ہوں تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ سرات والسلام میرے پاس ہر طرح کی کھجور آئی لیکن میں نے جو ردی کھجور تھی وہ بیچ دی اور اچھی لے لی بیچی کیسے کہ اگر میں دو سا ردی دیتا رہا تو ایک سا اس کے بدلے میں چی لیتا رہا دو سا یہ اس زمانے کا ایک پیمانہ ہے تو اب یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ادھر بھی ایک سا ادھر بھی ایک سا لیکن ادھر دو ساتھ ادھر ایک سا ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا یہ پکا سود ہے یہی سود ہے یہ سود ہے تو گندم سی گندم کی گندم سے بہ جب ہمارے کسان کریں گے تو کیسے ہونی چاہیے نقد اور برابر برابر اور اگر آپ برابر برابر نہیں چاہتے آپ کہتے ہیں کہ میری اچھی ہے اس کی نکمی ہے تو آپ اپنی مارکیٹ میں بیچیں اور پھر نکمی خریدیں اب یہی پہ ہم آتے ہیں کرنسی کی طرف روپے ڈالر چاندی ڈالر پاؤنڈ کی طرف ریال کی طرف ڈالر پاؤنڈ کا معاملہ میرے بھائیو سونے چاندی والا ہے آپ کے پاس ہزار روپیہ ہے آپ کو اس کا سرف چاہیے چین چاہیے بڑا نوٹ ہے آپ کے پاس ہزار کا آپ چاہتے ہیں سو سو روپئے والے نوٹ کسی آدمی کے پاس گئے وہ کہتا ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا سو سو روپئے کے نوٹ لیکن پانچ روپئے کاٹوں گا پانچ روپئے میں اس کی قیمت لوں گا جائز ہے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے یہ ایسے ہی ڈالر ڈالر کے بدلے میں اور ریال ریال کے بدلے میں جہج نہیں ہے لیکن جب سونے کی چاندی سے بہ ہوگی پھر وزن ایک جیسا ہوگا پھر وزن مختلف ہوگا مسلم شریف میں حدیث ہے اب جن سبدیل ہوگی ہے سونا اور چیز ہے چاندی اور چیز ہے اب وزن برابر نہیں ہوگا لیکن سودا اب بھی نقد ہونا چاہیے ادھار کی اجازت نہیں ہے تو ایسے ہی میرے بھائی جب آپ ریال اور روپے کی بہ کریں گے جب آپ ڈالر اور روپے کی بہ کریں گے اب زہر ہے کمی بیشی تو ہوگی لیکن نقل سودا طے ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ دکان پہ جائیں اسلام آباد میں منی ایکسچینجر کے پاس آپ جائیں آپ اس کو دیں سو ڈالر کہ مجھے اس کے روپے چاہیے وہ کہے کہ کل آ کر لے جائیں نہیں یہ غلط ہو جائے گا یہ بے جائز نہیں ہے تو اب میرے بھائیو حدیث میں یہ سنا رہا تھا کہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک طرف سونے کی ڈلیا ہیں دوسری طرف سونے کے سکے ہیں ایک طرف چاندی کی ڈلیاں ہیں دوسری طرف چاندی کے سکے ہیں انہوں نے کہا یا انکم تاکلون الربا لوگوں تم سود کھا رہے ہو جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اس فوج کے کیا تھے کمانڈر تھے وہ کہنے لگے میری رائے یہ ہے کہ یہ سود نہیں ہے سود تب بنتا ہے جب سونے کی سونے سے بہ ہو اور ایک سائڈ سے ادھار ہو ابادہ میرے سامت حدیث سنا چکے ہیں کہ لوگوں تم سود کھا رہے ہو کیونکہ نبی علی سلاد اسلام نے کہا تھا سونے کی سونے سے بہت تب جائید ہوگی جب دونوں طرف سے برابر ہو اور دونوں طرف سے نقد ہو امیر بھاویہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میری رائے ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ سود نہیں بنتا سود تب ہوتا جب اس میں ادھار والا معاملہ ہوتا کبھی بیچی کوئی مسئلہ نہیں ہے سونے کی سونے کی بہ میں اللہ اکبر ایک طرف وادہ ابن سامت کیا سنا رہے ہیں حدیث دوسرے امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں میری رائے ہے امیر معاویہ کون ہے میرے بھائیو صحابی اور ہر صحابی کیا ہے امام ہے ہر صحابی ولی ہے ہر صحابی اللہ کا بزرگ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر حدیث رسول علیہ حسرات و ہے عبادائی میں سامت رضی اللہ و جلال میں آ گئے کا احدی سکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کا میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں تم مقابلے میں اپنی رائے پیش کر رہے ہو اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا میں جہاد سے واپس آ گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں تمہاری گورنری چلتی ہے جہاں تمہاری حکومت چلتی ہے جرم کیا ہے کہ تم حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر رہے ہو میرے بھائیوں ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ آج ہم جب حدیث سناتے ہیں لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں جی میرے بزرگ یہ کہتے ہیں میرے موری صاحب یہ کہتے ہیں میرے قاری صاحب یہ کہتے ہیں صحابی رسول علیہ اسلاط اسلام سے سیکھیے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو پھر اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کی رائے کو قبول کیا جائے جس کے فتوے کو قبول کیا جائے جس کے قول کو پیش کیا جائے آمنا کے لال کا فتوا آمنا کے لال کا قول آمنا کے لال کی حدیث ہر حدیث سے اوپر ہے اور یہی میں رب کا فرمان ہے یا لا یادین رسول کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول علی السلاط و اسلام سے آگے نہ بڑھو و تک اللہ سے ڈر جاؤ یا ایو الدین عامن اللہ طرف نبی اے ایمان والو اپنی آواز نبی علی اللہۃ و اسلام کی آواز سے اونچی نہ رکھو نہ کرو آج نبی علیہ شاط اسلام کی آواز کیا ہے آپ کی حادث آپ کے فرمان یا آپ کی آواز ہے تو نبی علیہ شاط و کی آواز سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے آپ کا فرمان آ جائے اس کے مقابلے میں کسی کا بھی قول پیش کرنا جائز نہیں ہے تمام علماء کرام قابل احترام ہیں تمام بزرگوں کا ہم ادب کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلاط اسلام کی حدیث کے مقابلے میں کسی کا کول پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے یہاں پہ امین معاویہ صحابی ہیں ان کی رائے جب نبی علیہ اصلاط اسلام کی حدیث کے سامنے آئی تو بادہ ابن سامد نے کہا میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں تم کو اندر ہو کیونکہ ان کے نزدیک نبی علی اسلام کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ کہا میں آپ کے علاقے میں نہیں رہوں گا اور ایسے ہی ہوا حدیث میں ہے ایسے ہی ہوا جہاد ختم ہوا عبادہ ابن صامد جو شام میں رہ رہے تھے مدینہ واپس آ گئے مدینہ میں حکومت کس کی ہے بتا چکا ہوں پوری بار کس کی حکومت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے دیکھا وہ بادہ اگلے سامد مدینہ میں رہنا شروع ہو گئے کہا یا ابد ولید میں اقدام کے مدینہ مدینہ میں کیوں آ گیا ہو یہاں کیوں رہنے لگے ہو آپ جانتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پالیسیاں بڑی زبردست ہوا کرتی تھی انہوں نے بڑے بڑے کئی صحابہ اکرام کو ٹیچر اور معلم بنا کے مدرس بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا کسی کو کوفہ بیچ دیا کسی کو شام بیچ دیا کسی کو یمن بیچ دیا تو بادہ ابن سامد سے کہنے کہ ابو وری تم یہاں پہ کیسے انہوں نے پوری بات بتائی کہا کہ جہاد ہوا جہاد کے بعد لوگوں نے بہ کی سونے کی سونے سے بہ کر رہے تھے وزن برابر نہیں تھا میں نے حدیث سنائی اور معاویہ نے حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی تو میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں معاویہ کی حکومت ہوگی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا معاویہ ابو ابوالورید سے کہا عبادہ سے کہا تھبا اللہ لست وامثالك. وہ زمین وہ علاقہ بڑا برا علاقہ ہے جس میں تیرے جیسے اچھے لوگ موجود نہ ہوں جس میں تیرے جیسے علماء موجود نہ ہوں جس میں تیرے جیسے نیک لوگ نہ رہتے ہو وہ علاقہ اچھا علاقہ نہیں ہے جاؤ تم واپس چلو تم نے اسی علاقے میں رہنا ہے ساتھ ہی میر مواویہ کو لیٹر لکھا کہ معاویہ آئندہ عبادہ کے اوپر تمہاری حکومت نہیں چلے گی اور جس مسئلے میں تمہارا اور عبادہ کا اختلاف ہوا ہے اس میں چونکہ حدیث عبادہ کے ساتھ ہے اس لیے عمل تم نے اسی کے اوپر کرنا ہے اسی کے مطابق لوگوں سے عمل کروانا ہے میرے بھائیو آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کے رضوان اللہ یعنی مجمعین کس قدر تعظیم کرتے تھے نبی علیہ سلاط اسلام کی حدیث کی اور ہماری صورتحال کیا ہے کہ نبی علیہ سلاد اسلام کا نام آ جائے انگوٹھے چومتے ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن آپ کی حدیث آ جائے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری تعظیم چومنے والی ہے چومنے جاتنے والی قرآن پاک آ گیا چوم لیا کوئی ستون مل گیا چوم لیا کوئی درادہ مل گیا چوم لیا کوئی جیلی بہتری دوادہ مل گیا اس کو چوم لیا یہ ہماری محبت ہے یہ نبی علیہ صلاح اسلام کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن جب آپ کی حدیث آ جائے آپ کا فرمان آ دے پھر جی ہمارے بزرگ نہیں مانتے ہمارا ملکی آئین نہیں مانتا ہماری برادری نہیں مانتی ہمارے والدین نہیں مانتے ہمارے محلے والے نہیں مانتے میری اولاد نہیں مانتی ان سب کی کیا حیثیت ہے نبی علیت و اسلام کے سامنے تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ اصلاط اسلام سے سچی اور حقیقی محبت کریں جس کا تقاضہ یہ ہے کہ جب آپ کی صحیح حدیث مل جائے اس کو سب سے اوپر اور بلند رکھیں